محترم طلباء کرام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اگلے درس میں طلباء کو کچھ مسائل لکھوائے گئے اور نقشہ بنوایا گیا بعض طلباء کو وہ نقشہ لکھنا اور اسے بنانا دشوار معلوم ہوتا ہے چنانچہ اب اس نقشے کو بھی تحریری صورت میں یہاں شامل کر دیا گیا ہے اس نقشے کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اسی صفحے کے آخر میں بالکل نیچے اس کا لنک دیا گیا ہے جہاں سے آپ نقشہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے انشاءاللہ اللہ پھر آپ کے لیے اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا جزاکم اللہ والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ